ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ اولا کے سامنے انہیں کچھ کام نہ دیں گے وہ دو زخی ہیں انہیں اس میں ہمیشہ رہنا